Ahamadiyyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiyyat Zindabad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 گے آباد احمدیت زندہ احمدیت بندہ باد الشیطان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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعحبوا اب شی روشی رو بل جل تم تم ادو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی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 یارو خودی سے بز بی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صف بناؤ گیا نہیںارو یا نہیں خود با باتل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باتل سے میل دل کی ہٹا طرح رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بسے اپنی پاک ساف بناو گے یا نہیں یارو خودی سے باز کیوں کرو رد جو محت ہوش کر کے سناؤ گیا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں خو اپنی پاک صاف بناؤ وہ کا دیا کی کے وہ کوبکو محبت خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے وہ کا دیا کی رونق وہ خوبکو محبت خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے ہرک طرف سے کاروا تیسو اکا دیا روا ہر ایک تیفلو مرد و زن کا شاہ جوا جوا قدم قدم تھے زوف شاہ مسیح وقت کے نشاں بڑھے چلو بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنے وہ قادیاں کی کے وہ خوب کو محبت خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے خدا کرے ہمیں ملے, ہم ہم ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے عجیب ساتھا سلسلہ बढ़ा हुआ था हौसला रबा दबा था, था फासला हम कदम थी चल रही इमाम वक्त की दुआ मिट रही थी नफरते बट रही थी बरकते بوکا دیا کی وہ بکو بکو محبت خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سان کار تھا ہار تھی مسترب ایک دل میں پیار تھا نفس نفس تھا مطمئن ہرک طرف قرار تھا جب جب تھی سج برس رہی تھی رحمتیں وہ کا دیا کی وہ کو بکو محبت خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی رات 9 سے 11 بجے اور اتوار کی رات 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف 100.7 پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اے ایم فائیو پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامعین کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں ڈبلیو اسلام سی اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے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 پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندے آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامنے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمانہ نگرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون ट्रांटो के बाहर के साम के लिए 1855-410-6522 1855-410-6522 और सामिन कराम अगर आप प्रोग्राम में अपने सवाल बजरिया ई मेल हमें भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई नोट फरमा लें QA एनिनी क्वेश्चन आंसर VoiceOfIslam.ca QA ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू एनि क्वेश्चन आंसर एट वॉयस आफ आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आपके सवालत का दौरानियाँ ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو تو یہ بہت مناسب رہے گا تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ احباب شامل ہو سکیں اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو اپنے دو سوالات کے درمیان آپ کم از کم دس منٹ کا وقفہ ضرور دیں سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی موجود ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان جناب امتیاز احمد سرا صاحب ہیں آپ وان کے علاقے میں آج کل تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں امتیاز صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اسی طرح آپ نے سامعین کی خدمت بھی. السلام علیکم ورحمت اللہ کا اللہ وعلیکم السلام سامعین کرام ہمارے آج کے دوسرے مہمان جناب زاہد عابد صاحب ہیں آپ آج کل بریمٹن کے علاقے میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثامن اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ محترم امتیاز صاحب اور زاہد صاحب پروگرام کی جس سیریز میں شرکت کرتے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس میں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کی خدمات سر انجام دے رہی ہے یا اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات جو ہیں ان کا کس طریقے سے دفاع کرتی ہے یہاں پہ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا مین مین ٹاپک یہی ہے لیکن اس کے کسی خاص پہلو کے حوالے سے پروگرام کی انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں خاکثار امتیاز سب آپ پروگرام میں اگر شامل کرنا چاہیں جی ہمارا جو مقصد ہے اس پروگرام کا یہ ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے اور ساتھ ساتھ اسلام کا حقیقی چہرہ جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے پوری دنیا میں اس کو بتایا جائے اور اسلام کی جو بارے میں بری پرسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو کس طرح جماعت احمدیہ اس کو دور کر رہی ہے وہ بتانا مقصد ہے اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں ہر قسم کی تعلیم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے زاہد صاحب قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کن تم خیر امت نخرجۃ الناس کہ تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے کی بہتری کے لیے پیدا کی گئی تو اس بہتری کا ذائق سب کیا ہے اس میں بہتری بہتری یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے تب ہی ہم بہتر کہلائے جا سکتے ہیں صرف ویسے کہہ دینا کہ ہم خیر امت ہیں اس میں کوئی برتری یا کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی انسانیت کی خدمت کی جائے تو تب ہی انسان یا خیر امت کہلایا جا سکتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کی تعلیم ایسی خوبصورت ہے کہ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی کہ لوگوں کی مدد کی جائے اور خاص طور پر مظلوم کی مدد کی جائے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سرخوا کا ظالم و مظلومہ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی مدد کو ظالم کا ظلم ہٹانے سے ان کی مدد کرو اور مظلوم کو ظلم سے بچا کے اس کی مدد کرو تو اسی کی روشنی میں جماعت احمدیہ بھی اسلام کی خدمت کر رہی ہے اور مظلومین کی مدد کر رہی ہے زائد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جی امتیاز بھائی آ... حضب اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> ویسٹ میں مغربی معاشرے میں اسلام کے بارے میں بہت سے منفی تاثرات پائے جاتے ہیں پچھلے ہی دنوں ہاں بات ہو رہی تھی تو کسی نے ایک گراف شیئر کیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ لوگوں سے یہ سروے کیا کیا کہ مختلف مذاہب جو پائے جاتے ہیں کینیڈا میں ان کے بارے میں اب کیا خیال ہے کیا یہ مثبت اثر سوسائٹی پہ ڈالتے ہیں یا منفی اثر ڈالتے ہیں اور تقریباً پچاس فیصد لوگوں کا تاثر یہ کہ اسلام جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک منفی چیز ہے یعنی کہ آدھا طبقہ ہمارا یہ خیال کرتا ہے اسلام جو ہے وہ کینیڈین سوسائٹی یا مغربی معاشرے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ لوگوں کے جو یہ منفی تاثرات ان کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس کو مثبت میں بدل دیں یعنی وہی امت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ وہ خیر امت ہے اس کے بارے میں یہ لوگوں کا پرسیپشن ہے جی بالکل کہ جو لوگ ہیں جو معاشرہ ہے وہ بیسکلی کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ خبریں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مغرب میں جو ہے اسلام کے نام پر جو ہیں یہ ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک یہ ایک نقشہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا جی. ہے جس کی وجہ سے یہ ایک منفی تاثر ان میں پیدا ہو گیا ہے جماعت احمدیہ اس بارے میں جہاں تک ہمارے وسائل ہیں ہمارے ذرائع ہیں تمام طریقوں سے کوشش کر کے جو ہے اس پرسپشن کو اس تاثر کو چینج کرنے کی بدلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور اس کے لیے مختلف پروگرام جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقرآنِ کریم کی تعلیم ہے ویت امون تعمع علاحب ہی یتیم و مسکین و تو اس طرح جی. یہ ساری مختلف اور بھی آیات ہیں جسے ملتی جلتی جس میں جی. یہ حکم دیا گیا ہے جی. کہ یتیم یتیموں يت, کو مسکینوں کو مفلس لوگوں کی جو ہے مدد کی جائے جی. اس تعلیم سے نکال کر پھر جو ہے احادیث کی روشنی میں اور پھر جو ہے مسیح علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں جو ہے پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں میں ایک اقتباس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت مسیح سات و اسلام فرماتے ہیں اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ خود تعالی کے دو حکم ہیں اول یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں اور دوسرے نو انسانی سے ہمدردی کرو اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں ہی سے بلکہ کوئی ہو آدمزاد ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو جس قدر نرمی تم اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور توازو کرو گے اللہ تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہوگا اپنے دشمنوں کو تم خدا تعالیٰ کے حوالے کرو قیامت نزدیک ہے تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے دی. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کو ان سے بہت دکھ اٹھانا پڑے گا کیونکہ جو لوگ دائرہ تہذیب سے باہر ہو جاتے ہیں ان کی زبان ایسی چلتی ہے جیسے کوئی پل ٹوٹ جاوے تو ایک سیلاب پھوٹ نکلتا ہے پس دیندار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے تو بڑے واضح طور پر حضرت مسیحمۃ صاحب نے اپنی جماعت کو یہ تلقین کی ہے کہ ہمارا کام ہے جو مخلوق کی خدمت کرنا اور ہر طرح سے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ کس مذہب سے کس نسل سے کس رنگ سے ان کا تعلق ہے جی ہمارا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے جی بالکل زاہد صاحب آ, یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں بلکہ جماعت احمدیہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم مظلوم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس طرح اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے اور جماعت احمدیہ کی اگر تاریخ دیکھ لی جائے تو شروع سے ہی جماعت نے جہاں کہیں ظلم ہوا ہے نہ صرف اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا ہے کہ جماعت اس کے خلاف ہے جماعت احمدیہ اس کے خلاف ہے اور ان مظلومین کی مدد کرنا جماعت احمدیہ اپنا اولین فرض سمجھتی ہے اب اس زمن میں دیکھا جائے کہ مختلف ممالک میں جب بھی ظلم ہوئے ہیں خواہ کشمیر کے لوگ ہیں یا فلسطین کے ہیں یا بوسنیا کے مسلمان ہیں ان سب کے خلاف ان سب مظالم کے خلاف جماعت نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور آواز نہ صرف اٹھائی ہے بلکہ مظلوم لوگوں کی مدد بھی کی ہے تو آج کل کے دور میں ایک بہت ہی افسوسناک جو واقعہ ہو رہا ہے جس پہ دنیا خاموش بھی ہے اور کچھ لوگ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں وہ اس کے خلاف بول بھی رہی ہیں اور وہ ایک کلچرل جینسائڈ اور ایتھنک لینزنگ کے نام سے جانا جا رہا ہے اب اور یو این کے مطابق فاسٹس گروئنگ ریفیوجی کرائسس کہا جا رہا ہے اس کو اس کے بارے میں ہے وہ جو رہنگن ریفیجیز کرائسس ہے تو کہتے ہیں کہ چند ماہ کے عرصے میں پانچ لاکھ سے زائد ریفیجیز یہاں بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں اور ہر آنے والے ریفیوجی کی اپنی ایک داستان ہے دکھ بھری اور ایک المیہ ہے جو انسانیت اس ٹائم فیس کر رہی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دکھ بری داستان ہے ہمارا مقصد وہاں پہ یہ ساری دکھ بھری داستانیں بتانا نہیں لیکن مسلمانوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو ہمارے سامعین کو بتانا ہے کہ کیا مظالم دنیا میں ہو رہے ہیں اور کس طرح نہ صرف جماعت اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ اس کے اس کے مظلومین کی کس طرح مدد کی جا رہی ہے تو اس ضمن میں آج ہمارے ایک مہمان ہیں جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب سامن اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے کی رات 9 سے 11 بجے اور اتوار کی رات 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف 100.7 پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ کے درمیان ای ایم فائیو پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سراز صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے اے اے اس بارے میں اظہار خیال کیا کہ اسلام ہمیں کس طرح بنین و انسان کی بلا رنگ و نسل اور مذہب خدمت کا سبق دیتا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ایک بہت خاص ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد اسلام دود صاحب موجود ہیں آپ ہیمیونٹی فسٹ کینیڈا کے چیئرمین بھی ہیں روہ رواں ہیں ان کو لائن پہ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان سے کہیں گے ہم پوچھیں گے ان سے کہ ہیمونٹی فسٹ کا کچھ ہمیں تعارف بھی کروائیں اور اس کے بعد پھر جو روہنگین جو آج کل چل ہے اس بارے میں بھی ان کے پاس کیا پروگرامز ہیں کیا پلانز ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا ٹائم نکالنے کا اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں ہیومینٹی فرسٹ کے حوالے سے کہ جو رہنگن کرائیسس ہے اس میں ہمینٹی فرسٹ نے ابھی تک کیا کام کیے ہیں جی ضرور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمینٹی فرسٹ ایک انٹرنیشنل ہمینٹیرین ریلیف اورگنائزیشن ہے یعنی جب جو نیچرل ڈیزیسٹر ہوتے ہیں آسمانی آفات اور اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں ان میں جب کسی پر کوئی ایفیکٹ ہو تو ہمینٹی فرسٹ ان کی مدد کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہمینٹیرین کرائیسس انسانی وجوہات کی بنا پہ بنتے ہیں تو وہاں بھی ہم مدد کرتے ہیں جو آج کل جو روہنگیا کے ریفیوجیز جو ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ چل رہا ہے جہاں وہ اپنی ملک سے اپنی رہائش جہاں آتی وہاں سے وہ در بدر ہو گئے ہیں اور بطور ریفیوجی ان میں سے ایک بڑی تعداد بنگلہ دیش میں رہ رہی ہے بنگلہ دیش ایک, ایک خود غریب ملک ہے اور اس کے وسائل بہت تھوڑے ہیں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ چھ لاکھ سے زائد ریفیوجیز کی دیکھ بھال اچانک شروع کر دے اس لیے دنیا کے مختلف رفاہی اداروں نے وہاں پہ امداد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور شروع میں کچھ ہیلو و ہجرت کے بعد حکومت نے وہاں اجازت دی یہی حال ہیومینٹی فرسٹ کا تھا کہ ہیومینٹی فسٹ نے جب وہاں پہ کام شروع کیا تو پہلے کچھ دقتیں سامنے آئی لیکن پھر حکومت نے Uh, Bazar, جو چٹاگانگ کے پاس کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک ریفیوجی کی حوالے کیا کہ آپ اس کو مینیج کریں اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہاں پہ آ, جماعت احمدیہ کے تعاون کے ساتھ وہاں پہ آ, ہم نے ایک باقاعدہ کیمپ شروع کیا اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی دیکھ بھال شروع کر دی اس دیکھ بھال میں ہم میڈیکل ٹیمز وہاں پہ ہم نے بھیجا جو ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ ملا وہاں پہ مریضوں کو دیکھنا شروع کیا اب تک جب جب سے ہم نے شروع کیا ہے یہ سپٹمبر میں ہم نے شروع کیا تھا اور اس وقت سے اب تک وہاں پہ روزانہ تین سے چار سو مریضوں کو دیکھا جاتا ہے ان کو دوائیں دی جاتی ہیں اور ان کو مزید اس کی ضرورتوں وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ہم نے باقاعدہ لنگر کا انتظام کیا ہے جس میں ہزار سے زیادہ افراد کو ہم دو وقت کا کھانا وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں گرم کھانا پکا کر کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو ہمارے ان کے علاوہ دو بڑی کام جو اور ان ریفیوجیز کے لیے کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے ایک خود سے ایک کیمپ تیار ہو گیا جس میں لوگوں نے جھونپڑیاں لگا کر کے جو پلاسٹک یا چادر جو چیز بھی ملی اس سے انہوں نے وہاں پہ اپنی رہائش کا یا شیلٹر بنانے کی کوشش کی ہے تو ان کے لیے ہم نے وہاں پہ پورٹیبل واش روم لگائے ہیں تاکہ پرسنل ہائیجین کی کوئی صورتحال نظر آ جائے اور وہاں پہ کیونکہ کھلا میدان ہے اور وہاں پانی کا کوئی باقاعدہ سپلائی نہیں ہے تو وہاں پہ ہم نے ہینڈ پمپس لگائے ہیں تاکہ ریفیوجیز کو تازہ اور صاف پانی میسر تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کے کو بنگلہ دیش میں کرنے کی توقی دی ہے اور جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے ڈاکٹر صاحب صاحب اس بارے میں بتائیں کہ مستقبل میں ہمارا وہاں پہ کیا پروگرام ہے مستقبل میں کیا کرنے کی رہے ہیں وہاں پہ ان کی مدد کرنے کے لیے جی اس میں کئی آپشن ہیں جو ہم انال سب سے پہلی بات تو مستقبل کی بات کرنے سے پہلے حال کی بات یہ ہے کہ سپورٹ کو اور اس امداد کو جاری رکھنا آسان کام نہیں ہے ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا کوئی مفت کوئی یا صرف والنٹیئر ورک کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے ہوتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا محدود نظرائ ہیں ہم 50 بس بے شک پچاس ملکوں میں کام کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس اتنے بڑے رسائل نہیں ہیں جتنے کسی ملک کے پاس ہوتے ہیں یا یونائٹیڈ نیشن کے پاس ہیں ان محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی مشکل سوال ہے ابھی تک ہم اس کو اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے ہم نے چند مہینوں سے اور ہمارے پاس جو فنڈس ہیں اس سے ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم شاید جنوری اور فروری تک اس کو جاری رکھ سکیں اگر ہمیں مزید فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی ہمارے لیے سب سے پہلا سوال جو مشکل سوال یہ ہے کہ جی بہت بہت شکریہ یہی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ افرادی قوت اپنی جگہ جذبہ اپنی جگہ لیکن اس دور میں ہر چیز کے لیے ظاہر سرمایہ ضروری ہوتا ہے تو اس سرمایہ کی جو کلیکشن ہے اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا پروگرامز ہیں پلانز ہیں خاص طور پہ اگر آپ ہمیں ٹورانٹو اور کینیڈا کے حوالے سے بتائیں جی بالکل اس سلسلے میں ہم نے ایک باقاعدہ تحریک شروع کی ہوئی ہے کہ لوگ ہیومینٹی فسٹ کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور ڈونیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ہم نے سہولت یہ پیدا کی ہوئی جی ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر کے ہیومینٹی فسٹ ڈاٹ سی اے فسٹ ڈاٹ سی ہماری ویب سائٹ ہے وہاں جا کر کے یہ آن لائن ڈونیشن دے سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اپنا فون استعمال کرتے ہوئے یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دے سکتے ہیں اور اگر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو ہمارے فون نمبر پہ جو ہمارے ہیومینٹی فسٹ کا فون نمبر ہے فور اس پہ فون کر کے فون پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا جہاں پہ بھی ہمارے کارکنان ہیں دفاتر ہیں آ, یا ہمارے برانچز ہیں وہاں پہ بھی جا کر کے بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک خاص تحریک ہم اس وقت جو کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روہنگین ریفیوجیز کے بارے میں ان کے حالات کا پتہ چلے کہ اصل حالات وہاں پہ کیا ہیں اور فرس کیا کیا کر رہی ہے ہم ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک خاص اہتمام کیا جا رہا ہے دسمبر فسٹ پہلی دسمبر کو ٹورنٹو کے ایریا میں پورے گریٹر ٹورنٹو ایریا کی سروس کرتے ہوئے ہم ٹورنٹو گرینڈ بینک کنوینشن ہال میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ رکھا ہم نے جس میں ہم لوگوں سے تحریک کرے کہ وہاں پہ آئیں وہاں پہ ایک ٹیبل خریدیں اور ٹیبل پہ ان کو ڈنر سرو کیا جائے گا وہ ایک ایسا ڈنر ہوگا جس کے جس کو وہ خود کھانے کے نتیجے میں روہنگین اپرادھ کو کھانا کھلا رہے ہوں گے یعنی ہر شخص جو وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے گا اس کے بدلے میں مہینے بھر کے لیے کسی تو یہ ایک تحریک ہم نے کی ہے اور لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس فنڈ ریزنگ ایونٹ میں تشریف لائیں اور امداد کریں ماشاءاللہ اللہ بہت زبردست جی ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بات کی لیکن आ, بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیریٹیبل ارگنائزیشنز ہوتی ہیں आ, اور ان کا مقصد پتہ نہیں کتنا انسانی مدد کرنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہوں تو جو لوگ ہیومینٹی فرسٹ میں ڈونیٹ کرتے ہیں کیا ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں مثلاً اگر کسی نے سو ڈالر دیا ہے تو اس میں جو لوگوں تک جو پہنچتا ہے وہ کتنا پہنچتا ہے اور اس کو کس طرح بیسٹ طریقے پر یوٹیلائز کیا جاتا ہے جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو لوگ توجہ سے سنیں ہیومینٹی فرسٹ بہت ہی تھوڑی آرگنائزیشن میں سے ہے جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کوئی نہیں ہے First, دنیا کی چند میں جہاں ہیں جو کہ والنٹیئر بیسڈ ہے اور جس میں پچاس ملکوں میں کام بھی کر رہی ہو اور based بھی ہو اس میں پیڈ اسٹاف نہیں ہو والنٹیئر بورڈ آف ڈائریکٹر ہو ونٹیئر ایگزیکٹو کمیٹی ہو اور دا گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے ہمارا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ زیرو ہو جاتا ہے تقریبا اور ہم آلدو ٹیکس پرپسیز کے لیے کلیم یہ کرتے ہیں کہ نائنٹی تھری پرسینٹ آف ایوری ڈونیشن یعنی کہ اگر کوئی ایک ڈالر کوئی دیتا ہے تو اس میں سے نائنٹی تھری سینٹ جو ہے وہ ریفیوجی کے ریفیوجی یا جو بھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہو اس کے اوپر وہ خرچ ہوتا ہے اور uh, مثلاً اگر کسی نے دس ڈالر دیے ہیں تو اس میں سے نو ڈالر اور تیس سینٹ جو ہے ریفیوجی پہ خرچ ہوگا اور ستر سینٹ جو ہے ہماری call, جس میں ٹرانسپورٹیشن خرچ کرتی ہیں ہماری یہ آرگنائزیشن نائنٹی تھری پرسینٹ لیکن میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں کہ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ہیومینٹی فسٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈونر ڈریون ڈونر ڈائریکٹ اور है, है। जिसमें बात پروجیکٹ जिस में आ, बात ہنڈریڈ से سے زیادہ اس میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم والنٹیئر آور کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص اگر پانچ ہزار ڈالر ایک پانی کے کنیں کو لگانے دیتا ہے تو کبھی کبھی پانچ ہزار کی بجائے ساڑھے پانچ یا چھ ہزار خرچ ہو جاتے ہیں جو ہم جنرل ڈونیشن سے یا ہمارے پاس کوئی گرانٹ آ گئی تو اس سے ہم خرچ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈونر کے ہنڈریڈ پرسینٹ سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے لیکن کئی بچوں پہ ہم 40 ڈالر خرچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کسی کی سیلری نہیں ہے ہر پیسہ ایوری سنگ سینٹ جو ہے نا کی, اس کاسٹ پہ خرچ ہوتا ہے۔ جی جزاك اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ بات واضح کر دی کہ ہیومینیٹی فرسٹ اپنی تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور بتایا کہ کیا ہیومینٹی فرسٹ خدمات بجار آ رہی ہے ہم آپ کے ممنون ہیں اور ان اللہ ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں مدعو کریں گے جس میں آپ مزید اس کے بارے میں بتائیں اور انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر فون کے ذریعے سے یا اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ سکیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا جی تو شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا میں آخر میں پھر ایک درخواست کروں گا جو سن اس پروگرام کو سن رہے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس ایونٹ پہ ٹکٹ خریدیں اور اس ایونٹ پہ تشریف لائیں تاکہ ان کو فرسٹ ہینڈ ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ کیا کر رہی ہے کے لیے اور وہاں پہ آئیں گے تو اس کی وجہ سے ہم ریفیوجیز کی جو امداد کر رہے ہیں اس کو مزید جاری رکھ سکیں گے جی بہت بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دی جائے آپ کو ایک ہی لفظ ہیومینٹی اس پہ جا کے جتنی بھی انفارمیشن ڈاکٹر حسن داود صاحب نے بتائی ہے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی ڈونیشن کا لنک بھی مل جائیں گے اور آئندہ ہونے والے فنڈ ریزر کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور زاہد صاحب اور ڈاکٹر حسم صاحب کا بھی جنہوں نے بہت تفصیل سے یہ روہنگین ریفیوجی کرائسس کے سلسلے میں جو ہیمنٹی فرسٹ خدمات سر انجام دے رہی ہے وہ ہمیں بیان کی اور مستقبل قریب میں یعنی کہ دسمبر کی پہلی تاریخ کو جس میں تقریباً اب دو ہفتے سے بھی کم ٹائم لگ گیا ہے اس سلسلے میں ہیمونٹی فرسٹ کینیڈا جو یہاں فن ریزنگ ڈنر جو ٹرانٹو میں انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اس کے لیے بھی سامعین کرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہیمونٹی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور Uh, اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں جی آ, دیکھیں یہ جو نیک کام ہے اس, اس کا صرف اس دنیا میں اجر نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنی پبلسٹی کے لیے کام کر رہے ہیں مقصد صرف انسانی کی خدمت کرنا ہے جیسے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے لوگوں کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا چلوں حضورہ رضنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ از قیامت جل کے روز فرمائے گا کہ ابنِ آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری یادت کیسے کرتا جبکہ تو ساری دنیا کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی یادت نہیں کی کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تم اس کی یاد کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا اس پر ابن آدم کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جب کہ تُو, تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تو ت نے اسے کھانا نہیں کھلایا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم میرے حضور اس کا اجر پاتے اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا ابن آدم کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہ پلایا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے حضور پاتے تو یہ حدیث واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا ان کو کھانا کھلانا ان کی جس طرح بھی بنیادی حقوق زندگی کی جو بنیادی شرائط ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مہیا کرنا جو ہے نہ صرف اس دنیا میں ہمیں جو ہے ایک ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ سکون ملتا ہے ہم انسانی خدمت کرتے ہیں وہ اپنے اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے کام آ سکے بلکہ ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے یہ اجر کا باعث بنتا ہے جی بالکل ظاہر صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک میڈا کر کے سیاستدان حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیل خام سید بن اسلزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ کی جماعت کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں آپ افریقہ میں اسکول بناتے ہیں اور ان لوگوں کو ہی امپاور کرتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اپنے خر... اپنے پیسوں سے تو یہ بات مجھے جماعت کی بہت پسند ہے اور اس کے اس کے لیے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں ممنون ہوں جی. تو اس پر حضرت خلیفۃ المسیح نے جواب یہ دیا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھینک اس کہ تمہیں شک ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے جی یہ انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اور قرآن کریم کی بے انتہا آیات ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ دکھی انسانیت کی یا مظلوم کی یا غریب کی مدد کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے اسی طرح حدیث بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے جی انتیاز صاحب اسی طرح لائبریریا کے ایک مہمان تشریف لائے حضور سے حضور ان بائی طیب سے ان کی ملاقات کے دوران انہوں نے اظہار کیا کہ حضور آپ ہمارے جو ہیں واقعی ایک مخلص دوست ہیں یعنی کہ جماعت کے حالے سے وہ بات کر رہے تھے کیونکہ آپ نے ایبولا جب لائبریریا میں اپنی شدت پر تھا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سوائے جماعت احمدیہ کے ہسپتال کے باقی تمام ہسپتال بند ہو چکے تھے کہ انسان کی خدمت کے لیے جو ہے لوگ ہی نہیں ملے تھے کیونکہ جی. ڈر تھا کہ کیونکہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے جی. تو اس وجہ سے باقی جگہیں بند ہو چکی تھیں جس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ جی میں نے ایم کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ لوگوں کی ضرورت کے وقت میں جو ہے وہ اپنا کام بند کر دیں کیونکہ لوگوں کی خدمت کرنا ان کی ضرورت کے وقت میں ہی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے جی. تو یہ جماعت کے بنیادی کام ہے کہ ہم انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کی کوشش کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا ایف ایم پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 کے درمیان ایم 5.30 پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح بنی نو انسان کی بلا رنگ و اور مذہب خدمت کی تلقین کرتا ہے اور جماعت احمدیہ اس سلسلے میں خاص طور پہ آج کل روہنگین ریفیوجی کرائسس کے سلسلے میں کیا خدمات انجام دے رہی ہے اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے ٹیلی فون لائن پہ جناب ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب موجود تھے اور انہوں نے یکم دسمبر کو ٹورانٹو میں ہونے والے اس فنڈ ریزنگ ڈنر کے بارے میں ہمیں معلومات پہنچائیں جو کہ خاص طور پہ اسی مسئلے کے لیے اسی کرائسس کے لیے منعقد ہونے جا ہے اور انہوں ہمیں بتایا کہ اگر اس اس میں کچھ امین صاحب ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم جی ان دونوں حضرات سے پوچھیں کہ یہ بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں بہت شکریہ اچھا پھر دوسرا اب بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کا اصلی چہرہ دکھاتے تو اللہ نکلی چہرہ کون سا ہے یہ بتائیں بھائی نے کنتم خیر امت خاری، اتنی شاید پڑھی آگے موضوع کے متعلق جی جی. نا کہ دیکھیں بھائی یہود نسارا بھی ہے انہوں نے بھی ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اسکول کھولے ہوئے ہیں ساری دنیا میں ساری دنیا کو پتا ہے تو بھائی میرے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے حاتم اور نوشیروان یہ دونوں بہت ہی مشہور شخصیات تھی لیکن دن... ساری دنیا کی مدد کرتی تھی ٹھیک ہے نا لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے گئیں تو ان کو صرف نام موجود ہیں باقی ان کو جنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکا تو یہ مجھے بتائیں بطا... گے کہ یہ آپ آ... آ... یہ جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں جی جی جی جی امین صاحب آپ کا سوال یا کنسرن آپ تک آپ کا ہم تک پہنچ گیا جی امتیاز صاحب غالباً امین صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ انسانیت کی خدمت تو بے شک کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایمان کے بغیر یہ خدمت انجام دیں گے تو حاتم تائی کی طرح آپ کا صرف نام زندہ رہ جائے گا تو کیا ہم یہ سب کچھ نام کے لیے کر رہے ہیں آ, میں تو صرف اس کا یہی جواب دوں گا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم خاطم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہم اور ہم یہ دل سے اقرار کرتے ہیں مجھے یاد آ گئی ایک حدیث جس میں ایک صحابی ایک کافر کے ساتھ بات کر رہے لڑائی کر رہے تھے تو لڑائی کرتے کرتے کرتے وہ کافر جب زیر زیر ہو گیا نا تو غالباً لڑائی کرتے کرتے اس کو اس نے جب زیر کیا کافر کو تو کافر نے فوراً لا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو صحابی نے کہا کہ یہ تو ڈرنے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اب اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس نے حقیقی طور پر ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ اس صحابی نے کیا کیا کہ اس کا گلا کاٹ دیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شکت قلب بہو کیا تو نے اس کے دل چیر کو چیر کے اس کے ایمان کو کیوں نہیں دیکھ لیا تھا تو دلوں کے راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو جہنم میں جائے گا انسان یا جنت میں جائے گا وہ تو مالک یوم دین خدا نے فیصلہ کرنا ہے جو مالک ہے جزا سزا کے دن کا تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح ہمارے دلوں میں بیٹھ کے امین صاحب جھانک سکتے ہیں کہ ہم سچے مومن نہیں ہیں صحیح طرح سے ایمان نہیں لے کے yeah. لے کے آئے نبی کریم yeah. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بادیاں نشین آتے تھے تو قرآن کریم میں آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ یہ کہو کہ تم اسلم نہ کالو اسلام تو لے آئے نا جی yeah. تو بات یہ ہے کہ دلوں کے حال تو اللہ تعالی جانتا ہے یا ان کو کہیں آدھو صلی وسلم کی طرح وہی ہوئی ہے تو پھر بتا دیں کہ احمدی مومن نہیں ہیں اور ان کا ایمان نہیں ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے تو بائی آل مینز جی ذرا کہ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسلام کا اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں دیکھیں شروع میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ مغربی معاشرے میں جو تاثر ہے مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں کہ یہ معاشرے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتے اسی لیے ہم یہ مختلف چیریٹیبل کام کرتے ہیں انسانی خدمت کا کام کرتے ہیں تاکہ اس معاشرے کو یہ باور ہو جائے کہ یہ اسلام کی تعلیم جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے اسی وجہ سے ہم رہیں گے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا ہم دوسرے واکس کی یا چیریٹی واکس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمان بھی اور اسلام بھی جو ہے ایک پازیٹیو انفلوئنس ہے سوسائٹی میں اور یہ بھی ہماری طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں مختلف ذرائع سے جی بالکل بھائی اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا اسلام کا چہرہ ہے لوگوں کے سامنے تو ان کے سامنے تو شاید یہ خبریں یا پڑھتے نہیں یا سنتے نہیں یا ٹی وی بند کر کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں یا مسلمان کیا کر رہے ہیں ان کے کی عمل کیا بتا رہے ہیں جو گاڑی لے کے اور اس کو لوگوں کو زمین گاڑی کے نیچے دے دینا کیا یہ مسلمان کا کام ہے یا کیا مسلمان کا کام ہے کہ جو بازاروں میں جا کے لوگوں کا قتل عام کر دینا کیا یہ مسلمان کرتے ہیں کہ مسلمان کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندہ جلا دینا یا ان کے ہاتھ کاٹ دینا یا زندہ ان کو مار دینا یہ مسلمانوں کے تو کام نہیں ہے یا بتا دیں آواز و صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کا ایسے کام کیے تو اسلام کا جو مغرب میں ایک تاثر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ناؤز باللہ من ذالق ناوز باللہ من ظالق ایک دہشت گردی کا مذہب ہے اور کوئی اچھی چیز تو اس میں ہے نہیں اور اس میں انسانیت کا قتل عام ہے اور اس میں یہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے اور وہ اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے سلام سلام کے آئے جس کا مطلب امن ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم کا پرچار کرتا ہے اس کو اس مذہب وہ مذہب کا وہ مذہب امن کا ہے ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں اور اس طرح جس طرح صاحب نے یہ فرمایا کہ, کہ کس طرح جماعت کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر نکلے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے نہ صرف اسلام امن پسند مذہب ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے کی آس رنگ میں تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے جی تو یہ ہے اب امین صاحب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ لوگوں کے دل میں کس طرح جھانک کے ایمان آ, ایمان کا پتہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ تو خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ مالک یوم دین ہے لیکن ہم یہاں پہ امین صاحب بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جہنم میں کس نے جانا ہے اور جنت میں کس نے جانا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان پہ رحم کرے جی باقی دیگر پروگرامز تو ہمارے حقوق اللہ کے سلسلے میں رہتے ہی ہیں لیکن حقوق وباد کے سلسلے میں جماعت احمدیہ جو خدمات سر انجام دے رہی ہے امین صاحب نے اس کا شروع میں شکریہ بھی ادا کیا تھا امین صاحب کو بھی دعوت ہے کہ وہ یکم دسمبر کو ہونے والے اس فنڈ ریزر میں ضرور شرکت کریں ہیمونٹی فسٹ ڈاٹ سی اے کا وزٹ کریں اور وہاں آ کے دیکھیں کہ کس طرح اسلام ہمیں بلا رنگ و نسل اور مذہب دیگر انسانیت کی خدمت کی تلقین کرتا ہے اور جماعت احمدیہ اس تلقین کو کس طریقے سے پورا کر رہی ہے ہمارے ساتھ اگلے کالر اس وقت موجود ہیں شگستہ بنارسی معذرت اگر میں نے ان کا نام غلط لیا شگستہ بنارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ کی جماعت ایک نیک کام کر رہی ہے شکریہ سر اور اردو زبان نے دیکھ سارے پروگرام پیش کر دی ہیں میں ایک شاہی ہوں پاکستان کا ہوں اور بس اردو زبان کو قائم کرنے کے لیے دو شیر اپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا uh, جی پلیز آگ ہی کاش لگ گئی ہوتی آگ ہی کاش لگ گئی ہوتی سندگی میں تو روشنی ہوتی جی. میں رو تو روشنی ہوتی لوگ ملتے نہ اگر نکابوں میں تو کوئی اور شخص اجنبی ہوتی جی بہت بہت شکریہ سر اگر آپ حقوق وباد کے سلسلے میں بھی کچھ سنانا چاہیں تو ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم 100.7 پوائنٹ پہ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے باہر کے سامیں ان کے لیے ون ایٹ فائیو سامع اکرام پر آج کے پروگرام کے آغاز میں امتیاز صاحب نے اور زاہد عابد صاحب نے جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کا دفاع کر رہی ہے اس کی اس کی ذیل میں انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام ہمیں کس طرح برین و انسان کی خدمت کی تلقین کرتا ہے اور جماعت احمدیہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کس طریقے سے کر رہی ہے اور خاص طور پر اس سلسلے میں جو آج کل روہنگین ریفیوجی کرائسس چل رہا ہے جس نے ایک طرح سے کل انسانیت کو ہی اپنی لپیٹ میں آج کل لیا ہوا ہے اس سلسلے میں ہیمونٹی فسٹ کینیڈا کے تحت جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں ہمیں ڈاکٹر اسند دعود صاحب نے جو کہ ہیمیونٹی فسٹ کینیڈا کے چیئرمین ہیں انہوں نے ٹیلیفون لائن پہ آکے کے کچھ اس کا مختصر اجمالی تذکرہ کیا اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ دسمبر کی پہلی تاریخ کو ٹورانٹو میں جو ایک فنڈ ڈنر ہو ہے خاص طور پہ اسی ریفیوجی کرائسس کے سلسلے میں میں سامعین کس طرح شامل ہو سکتے ہیں ہیومونٹی سی کی ویب سائٹ انہوں نے بتائی اور ایک فون نمبر دیا کہ اس پہ جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آ, جی, جی زاہد صاحب اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں دیکھیں آ, ہمارے پیارے امام حضور الحمد طب الصر عزیز نے اپنی ایک اور ملاقات کا ذکر ہے کہ اس ملاقات میں یہ نئے احمدی تھے کوئی جس میں حضور نے ان کو کہا کہ ایک سچے مسلمان کو اس بات کا شدت سے درد ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کیا نظریات رکھتی ہے جی اور جو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے وہ اس کے بالکل برعکس رحمت اللہ اور دکھی انسانیت کی مدد کرنے والے تو یہ وہ نظریہ ہے اصل میں جس کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا مختلف موقعوں پر لوگوں سے ملنے کی بات ہوتی رہتی ہے تو ایسی ہی باتوں پر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوزب اللہ ظالق آپ جو ہیں وہ لٹیرے ڈاکے ڈالنے والے اور زبرستی عورتوں کے حقوق لینے والے اس طرح کی آپ کی شخصیت تھی جی. اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے بالکل دور کی باتیں ہیں تو اب ہم اگر مغربی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اب کیا خدمات کر رہے ہیں جی. اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدمت کی توفیق پاتی رہتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ملٹن میں جو ہے اسی طرح کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں جو ہے ملٹن میں ہمارے نوجوانوں نے اور جماعت نے جو ہے مل کر کچھ کام کیے ہیں تو اس سلسلے جی. میں ہم بات کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب اسی ملٹن پروجیکٹ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ اس وقت ایک دوست موجود ہیں سفی راجپوت صاحب سفی راجپوت صاحب کو ریڈیو احمدیہ کے جو سامعین ہیں وہ بڑے ارسے سے جانتے ہیں. اپ ریڈیو کے ہوسٹ ہیں اور, اور حال جناب عزبست. عزبست. اللہ ٹھاک آپ خرید سے جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام اس ٹاپک پہ ہو رہا ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح بنی نو انسان کی خدمت کی تلقین کرتا ہے اسی سلسلے میں ہم نے کچھ دیر پہلے ہیمیونٹی فسٹ کینیڈا کے چیئرمین سے بھی بات کی رن فار ملٹن ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اگر آپ اس کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہیں کیونکہ آپ اس کے uh, کافی عرصے سے uh, رکن بھی ہیں چلیے بہت شکریہ uh, اس طرح سے ہے کہ رن فار ملٹن احمدیہ مسلم جماعت کی ایک ایفرٹ ہے یا ایک کاوش ہے جو ملٹن ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل کے ساتھ مل کر یا ملٹن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے جیسے مئی کے مہینے میں فورٹینتھ مئی کو ہی ہوا تھا اور اس کے بعد الحمد للہ پچھلے مہینے ہم نے ملٹن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ٹین تھاؤزینڈ ڈالرس کا ایک چیک اس رن سے ہم نے جو بھی ارننگ تھی ہماری وہ پیش کیا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ملٹن ڈسٹک جس کی ابھی نو کچھ ہو گئی ہے کچھ ہو رہی ہے اس کے لیے اگلے تین سال میں مزید ہم نے اسی ہزار ڈالر ہیں یعنی پانچ سال میں تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا ہمارا وعدہ ہے جو ہم نے ملٹن کو احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے ملٹن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے کرنا ہے دو رن ہو چکے ہیں دونوں بہت اچھے ہوئے تمام طبقہ ہے فکر کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں ملٹن کی لوکل پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ تعداد میں اس دفعہ جو رن تھا اس میں اللہ کے فضل سے ٹوٹل ہماری تھری ہنڈریڈ نائنٹی ایٹ تھی اور تھری نائنٹی ایٹ ایک بہت اچھا نمبر تھا اس کو بڑا سراہا گیا ملٹن میں اور یہ ملٹن کا ایک اب ان رن یہ ایک اینول ایونٹ بنتا جا رہا ہے جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں مقصد جیسا آپ نے شروع میں بتایا یہی ہے کہ کمیونٹی کے لیے جہاں ہم رہتے ہیں جس معاشرے میں جس ملک میں وہاں کے لیے کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ایک سوسائٹی کو جو یا جو انسانیت ہمیں نظر آتی ہے طرح ایک سوال جی کرنا. سے چند منٹ رہ گئے ہیں سفی صاحب ایک تو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں جو آپ کا ہی پروگرام ہے جی. आ, یہ ارض کریں کہ جب آ, وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ یہ ایک مسلمان کمیونٹی ہے جو اس کو آرگنائز کر رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے تو ان کے کیا تاثرات پہلے ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ اس طرح کے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تو پلیز چلیے بہت شکریہ میں مختصر بس بتا دیتا ہوں کہ واقعی یہ سرپرائز ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنی اپنے گمانوں پر ہیں یا جو کچھ انہیں میڈیا دکھاتا ہے یا وہ جو ایک مسلمان کو یا والے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں ہمیں ایسے تاثرات ملے جب ہم لوگوں کے پاس جا رہے تھے کیمپین کر رہے تھے لیکن جب وہ اس میں شامل ہوئے رن فار ملٹن میں جب انہوں نے دیکھا اور جب ان کے بہت سارے سوالوں کے جواب ملے کہ ان کو انہوں نے ہماری خواتین کو بھی دیکھا ان سے بھی ملے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں سنی ہوئی ہیں وہ باتیں اور ہیں لیکن یہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی ہے لو فار آل کی بات کرتی ہے تو وہ نظر آتا ہے ہیٹریٹ فن کہتی ہے تو وہ نظر آتا ہے ایکویلٹی کی بات کرتی ہے مساوات کی تو وہ مساوات یہاں پر نظر آتی ہے تو یہ چیزیں یہی کوشش ہے کہ جو ایک حقیقی پیغام ہے یہ حقیقی تصویر ہے اسلام کی وہ دکھائی جائے اور جیسے فرمایا کہ دین و نصیحہ تو دین کا نام ہے خیر خائی کی ایک صورت ہے جس میں ہم رن فار ملٹن کرتے ہیں شکریہ بہت بہت صفی صاحب آ, بس میں نے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ صرف ملٹن ہی نہیں کدوسا جی کینیڈا کے اور مختلف شہروں میں بھی جماعت احمدیہ اسی طرح رن کرتی ہے چیریٹی چارٹ, واکس کرتی ہے اور جتنی بھی ڈونیشنز اکٹھی ہوتی ہیں وہ لوکل جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو جاتی ہیں اور یہ دراصل انسانیت کی خدمت ہی ہے اور اس میں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور اسلام کا جو اچھا چہرہ ہے لوگوں کے سامنے آئے جو اصل چہرہ ہے جو حقیقی چہنے چہنے چہرہ ہے اور اسلام کی تعلیم اجاگر ہو کے روشن ہو کے سب کے سامنے آئے دیکھیے اسلام جماعت احمدیہ بھی ایک پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے اور ہم پہ بھی مظالم ہوتے ہیں لیکن ہم صرف اس پہ بیٹھنے جاتے کہ ہم پہ مظالم ہوتے ہیں تو ہم کسی مظلوم کی آگے مدد نہ کریں تو پاکستان میں ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں انڈونیشیا میں مظالم ہوتے ہیں دنیا کے اور علاقوں میں مظالم ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سے جتنی بھی جماعت احمدیہ کو توفیق ملتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مظلوم انسانیت کی مدد کریں اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ وہی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال قبل لے کے آئے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد المحدی ماؤدّ وسلام نے ہمیں فرمایا کہ اگر ہم نے اسلام اگر اسلام نے آج ترقی کرنی ہے تو واپس قرآن کریم کی اصل تعلیم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر چلنا ہوگا اور اس اسوے کے ذریعے سے ہم اسلام کا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلۃ وسلم کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق سمات و خلافت العلماج نبوعہ خلافت قائم ہوئی اور خلافت کے کی رہنمائی میں خلافت کے پیچھے پیچھے جماعت احمدیہ اسلام کا پیغام اور اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے تمام سامعین سے یہی درخواست ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف یہی کر رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اچھی طرح اور اچھی نظر سے دیکھا جائے جیسے دیکھنے کا حق ہے جی جی میں وسلم کی ایک حدیث کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے پیٹ نہ موڑو یعنی بے تعلق کی کارویہ اختیار نہ کرو ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اس کی تحقیر نہیں کرتا اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا آپ نے اپنے سینے کی طرف اشار کرتے فرمایا تقوا یہاں ہے یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ دہرائے پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حکارت کی نظر سے دیکھے ہر مسلمان کا خون مال اور عزت و آبر دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور بہت بہت شکریہ زاہد صاحب سامع کرام پروگرام کے اختتام میں خاص سار آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد صاحب دیانی مسیح معود و مہدی معود کی ایک تحریر کا ایک مختصر اقتباس رکھنا چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں بنی نو انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بزاری میرا اصول سامن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود تھے کنٹرول پینل پہ ہمیں صبا الحق صاحب کی بہترین خدمات حاصل رہی اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں پیش کیا جائے گا آ, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad You are listening to Radio Ahamadiyah, the real voice of Islam. Ahamadiyat Zindabad